ماہم ربنا الحمن رشدانہ واضنا من شرور ان فسنا ارن الحق حقا ور سکنت باہ وارن الباطل باطلا نا باہ وفکنا علما تو حب و تربا و تقبل من نا فین کا خیر المتقبین آمین یا ربل عالمین ہمارے منتخب نصاب میں حصہ سوم جس کا کہ اب درس ہو رہا ہے اس کا تیسرا در سورہ تحریم پر مشتمل ہے لیکن اگر آپ اس کا جو منتقی ربط ہے اسے سامنے رکھیں کہ منتخب نصاب کا حصہ اول جامع اسباق پر مشتمل ہے سورت الاصل آیت البرف سورہ لکمان کا دوسرا رقو سورہ حامی مسجدہ کی آیات دوسرے حصے میں مباحث ایمان سورہ فاتحہ سورہ عال عمران کے آخری رقو کی چھ آیات سورت النور سورت التغبل اور پھر سورہ قیامہ تیسرا حصہ ہے کہ جو عمل صالح کی تشریح پر مشتمل ہے اس میں پہلا سبق ہمارا تھا جس میں کہ انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ زیر بحث آیا اور خاص طور پر اس میں بھی تعمیر سیرت کی جو اساسات ہیں بنیادیں وہ دو مقامات پرانے مجید کے وہ بالکل ہم مضمون ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات ان پر وہ پہلا درس مشتمل تھا دوسرا درس سورت الفرقان کے آخری حقوق پر مشتمل تھا جس میں اور بہت سے قیمتی اور اعلی علمی مضامین کے علاوہ ایک بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت میچور شخصیت اس کے کیا نمایاں خد و خال ہے اس کی دل آویزی کے کیا کیا پہلو ہیں یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہے اس کے اعتبار سے یہ مضمون وہاں بیان ہوا اب اس سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ ایک فرد سے آگے معاملہ جب اجتماعیت کی طرف بڑھتا ہے تو پہلا قدم ہے ایک خاندان کا ادارہ آئلی نظام چنانچہ اس آئلی نظام کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں صورت التحریم شامل ہے لیکن میں نے اس مرتبہ یہ محسوس کیا کہ کچھ خلا ہے درمیان میں اگرچہ درس تو جیسے کہ منتخب نصاب میں صورت التحریم کا ہے درس کے انداز میں تو مطالعہ اسی کا ہوگا لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی مضامین ہے یہ تمہیدی مضامین اس درس کے نہیں ہے بلکہ ایک خلا جو درمیان میں ہے کہ خاندانی زندگی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں پھر یہ کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اصل میں یہ اسلام کا معاشرتی فلسفہ ہے اس کے لیے آج کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے چند اس کے عنوانات آپ ذہن میں اپنے ذہن نشین کر لیں اس کے حوالے سے جو آیات آج سامنے آئیں گی آپ کے وہ حقیقت میں ان کا درس نہیں ہے اس لیے کہ ایک ایک نس پر گفتگو نہیں ہوگی صرف ان کا حوالہ ہے لیکن حوالہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس طریقے سے روا روی میں ہو جائے کہ آپ کے سامنے وہ بات پورے طور پر واضح نہ ہو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا کم سے کم لس بلس ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے اس طریقے سے وہ خلا پور ہو جائے گا کہ جس آئلی زندگی کے دو رخ انتہائی ہیں ایک یہ رخ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے مزاج میں موافقت نہ ہو تو سیپریشن کا معاملہ طلاق کا معاملہ جو شریعت میں رکھا گیا تو سورت الطلاق طلاق جو ہے سورہ تغبل اور سورہ تحرین کے مابین وہ در حقیقت آئے زندگی کے اس ایک انتہائی مسئلے سے بحث کرتی ہے اور آئلی زندگی کا ایک دوسرا انتہائی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنی محبت اور الفت پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس ہو جائے کہ اس سے بھی کچھ حدود اللہ جو ہے وہ متاثر ہونے لگے یہ دوسری انتہا ہے تو سورت التحریم میں اس دوسری انتہا پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے مزید یہ کہ خاندان کے ادارے میں جو سربراہ ہے خاندان کا اس کا جو مثبت رول ہے یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف نان نفتے کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ کہ کچھ دینی ذمہ داری بھی ہے خاندان کے سربراہ پر اپنے اہل و عیال کے ذمہ میں تو یہ مضامین ہے جو سورت التحریم میں زیر بحث لیکن آج ہم جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کا جو نقطہ آغاز ہے خاندان کا ادارہ اس خاندان کے ادارے کے ذمن میں کیا اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے استحکام کے لیے کون کون سے اقدامات ہیں کہ جو اسلام نے جن کو تجویز کیا ہے اور جن پر پھر پورا نظام جو ہمارا ہے عائلی اور معاشرتی اسی پر استوار ہوا ہے وہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے دین میں اس کی تاکید کتنی ہے اور یہ کہ اس کے اندر کتنا عموم رکھا گیا ہے اس میں کتنی سہولت رکھی گئی ہے تاکہ جو بھی اللہ تعالی نے انسان کے اندر ایک فطری دائیا رکھا ہوا ہے انسان کا ایک تقاضا طبی تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ کھلا ہے وہ تنگ نہ ہو اس میں قدگنے نہ ہو تاکہ جو بھی انسان کا وہ طبی تقاضا ہے وہ صحیح راستے سے بھرپور طور پر اس کی تسکین کا پورا پورا سامان فراہم کر دیا جائے پھر اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی مضبوطی کے لیے اس کے سربراہ کا اختیار یعنی مردوں کی قوامیت یہ بھی در حقیقت اس خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت اہم اس کے ذمن میں ایک قدم ہے اور قرآن کے فلسفے آئیلی جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے پھر تیسری بات یہ کہ اگر شکل وہ پیدا ہو جائے جو میں عرض کر چکا ہوں کسی بنا پر کوئی عدم وافقت ہو مزاج کی تو خام خاص زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے یعنی طلاق سیپریشن اگرچہ ابغز الحلال تو ہے لیکن حرام نہیں ہے بلکہ میں آپ کو آج وہ آیات سناؤں گا کہ جن میں اس کی طرف گویا کے ایک رہنمائی موجود ہے کہ خامخواہ کو اگر خاندانی نظام میں جو اصل مقاصد ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں اور اس میں رکھنے پڑ رہے ہوں تو زبردستی کو کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے اس بندھن کو قائم رکھنا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے ہاں اگر اس تمام مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو برقرار رکھا جا سکے ان کے اندر کہیں کو رکھنا نہ ہو اور انسان ایسار کر سکے اپنی طبیعت پر جبر کر سکے ضبط نفس کر سکے تو تو پسندیدہ بات ہے لیکن اگر معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے جو اصل مقاصد ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں تو پھر اس بندھن کو کھول دینا زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی برقرار رکھا جائے اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت خاندان ہی کے ادارے کے استحکام کے لیے زنا کی مذمت اور صرف مذمت نہیں بلکہ اس کا سدے باب دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اسلام کے معاشرت کے نظام میں تاکہ ادھر کے راستے بند ہو جائیں اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ انسان میں جو ایک طبی تقاضا ہے جو اس کی ارج ہے سیکچل ارج وہ پوری کی پوری یوں سمجھیے کہ اس کے اپنے گھر کی طرف اس کا رخ ہو بجائے اس کے کہ اس میں انتشار پیدا ہو یہ انتشار اگر ہوگا تو اس سے در حقیقت وہ ادارہ کمزور پڑتا ہے اگر کسی شخص کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا گھر کا جو بندن ہے اس میں کچھ نہ کچھ زوف پیدا ہوگا لہذا ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں یہ سارا کا سارا معاشرتی نظام ہمارا سطر اور حجاب اور سیگریگیشن اور سیکسس یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز رہے جو بھی ایک نکاح کا ادارہ ہے جس کو کہ حسن کہتا ہے قرآن مجید حسن کہتے ہیں قلعے کو جو نکاح میں ایک عورت ہے وہ محسنہ ہے گویا کہ اسے قلعے کے اندر حفاظت فراہم کی گئی ہے تو عورت کے لیے حفاظت کا نظام دیا ہے اسلام نے خاندان کی چار دیواری در حقیقت یوں سمجھیے کہ قلعے کی فصیل کے مانند ہے کہ جو ایک پروٹیکشن عطا کرتی عورت کو اور انسان اسلام یہ چاہتا ہے کہ پھر مرد کی پوری توجہ جو ہے وہ اسی پر مرکوز تو یہ چار پہلو ہیں جو در حقیقت خاندان کے ادارے کی اہمیت اور اس کے استحکام کے وہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو تمہید سمجھ لیجئے یہ در حقیقت درس نہیں ہوگا ان آیات کا بلکہ تمہیداً انصور تحریم میں جو آئلی نظام زیر بحث آئے گا اس کے بارے میں یہ چار پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے پہلے سے واضح ہو جائیں تو ان اللہ تعالی پھر صورت ال تحریم کی جو ہدایت ہے اس کی حکمت ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آئے اب آئیے سب سے پہلا معاملہ ہے نکاح کی عمومیت وسعت سہولت اور تاکید و ترغیب یہ ایک عنوان ہے اس کے ذمن میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ ہمارا جو درس پہلا تھا اس تیسرے حصے کا اس میں منفی اسلوب میں ایک بات آ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ قضاء شہوت جو ہے اگر جائز راستے سے ہے تو یہ کوئی قابل مذمت ہے نہیں ہے چنان فرمایا گیا کہ ولزین فروجہم الفروجم خاف اللہ علازواجم او ماں ملکت ایمان فن غیر و ملومین فمن ک فلادون اور یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ یہ بھی ان چند جوڑوں میں سے ہے وہ آیات کے جو دو مرتبہ آئی ہیں اور جو کی توں آئی ہے پرانے مجید میں اور ان کا انہیں الفاظ میں جو کا تو ریپیٹ ہونا در حقیقت دلالت کرتا ہے ان کی اہمیت پر کہ ایک طرف جو سیکشول ڈسپلن ہے سیکس ڈسپلن بندزین احمرجہم ہاف ہزول ضبط شہوت اپنی جو ایک سیکشول ارج ہے انسان کے اندر اس کو قابو میں رکھنا اس منہ زور گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا ایک طرف یہ ہے کہ جو مطلوب ہے لیکن دوسری طرف وہ جو رہبانیت کا تصور ہے کہ گویا کے یہ جنسی جذبہ گویا کہ فی نفس سے ہی کوئی شر ہے برائی ہے تعلق زن شو جو ہے فی نفسے ہی کوئی شر ہے اس کی زوردار نفی آ گئی اللہ آز واضح او مام کا تیمان ہوں فن غیر اس میں کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے یہ کوئی برا کام نہیں ہے یہ کوئی ادنا عدن جو ہے معاملہ نہیں ہے یہ جیسے انسان کے اندر بھوک کا ایک جذبہ ہے یہ اس کی ذات کے لیے ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں حلال جو ہے روزی اس میں ڈالیے حرام نہیں بس اس میں ہے آپ کے ایمان کا سارا امتحان لیکن یہ کہ سیلف اینیلیشن یا نفس کشی جسے کہا جاتا ہے یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے یہ تو پھر رہبانیت کا نظام اور لا رہبانیت افر اسلام اسلام میں کو رہبانیت نہیں ہاں یہ ہے کہ جائز راستے سے آگے جو بڑھے گا فونی تغاوراز عالک فولا قملادور وہ ہے کہ جو حد سے گزر جانے والے وہ قابل مذمت ہیں اس میں یہ میں ارض کر چکا ہوں کہ جہاں تک تو ازواج کا معاملہ ہے منکوہا بیوی بی یا بیویاں یہ تو بالکل واضح بات ہے اس میں کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ ازواج ہی او ما ملکت ایمان ہوں یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قیل و قال ہے بہت سا لیکن میں اپنی رائے بیان کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہے اس وقت تو دنیا میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا ہے اس کی کہیں بھی کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ جس سے اس کی تنسیک ثابت کی جا سکتی وہ موجود ہے اور اس کی حکمت بھی یہ نظر آتی ہے کہ آخری زمانے میں جو آخری جنگیں ہوں گی اسلام کے آخری عالمی غلبے کے ضمن میں تو شاید پھر ضرورت ہو کہ اس ادارے اور اس انسٹیٹیوشن کو انوالو کیا جائے کہ جب جنگیں ہوں تو جو محاذ جنگ پر جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ جو مرد ہیں وہ بھی پی او آج کی اصطلاح میں ہوں گے اور جو خواتین ہوں گی وہ بھی پی او ڈبلوز ہوں گی لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا ملک جو آپ نے فتح کیا ہے تو سارے ملک کے جو لوگ ہیں باشندے وہ غلام بنا لیے جائیں گے اور سارے اس ملک کی عورتیں جو ہیں وہ بالیاں بنا لی جائیں گی یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اشتہاد ہوا اور اس پر اجماع ہو گیا کہ صرف جنگ کے موقع پر محاذ جنگ پر جو مالے منقولہ ہے وہ ہے کہ جو مالے غنی ہے اس وقت جو لوگ پکڑے جائیں گے وہ بھی گویا کہ قیدی ہیں اور اس وقت جو عورتیں پکڑی جائیں گی وہ بھی قیدی ہیں لیکن ان قیدیوں کا معاملہ آج کی اصطلاح میں تو یہ ہے کہ انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیے اور اس کے بعد جو مرحلہ آ جائے ان کے کہیں تبادلے کا تو وہ تبادلہ ہو جائے اسلام نے اس کو بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے اسے معاشرے کے اندر جذب کرنے کی ایک صورت پیدا کی ہے کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ انسٹیٹیوشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ غلاموں کا اور باندھیوں کا معاملہ ہے اور قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کی فائنل تنسیخ ثابت ہوئی یہ برقرار ہے لیکن سوائے اس کے کوئی اور شکل نہیں ہے کسی کو لوڈی بنا لینے کا یا کسی کو زبردستی پکڑ کر اس کو غلام بنا لینے کی کوئی شکل اسلام میں نہیں تاہم جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ ایک عالم دین ہے بنگلہ دیش کے ان کے کچھ خطوط میرے پاس آئے ہیں انہوں نے کوئی رائے ظاہر کی ہے کہ نہیں کوئی شکل آج بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے ان سے سوال کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا ہے اس لیے میں نے ریکارڈ کرا دیا تھا کہ آج کی تاریخ تک میں اسی رائے پر قائل ہوں کہ اس وقت کوئی شکل دنیا میں ماملکت احمان حکم کی نہیں موجود البتہ یہ کہ یہ ادارہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ منسوخ کر دیا گیا بلکہ یہ موجود ہے اور یہ غالبن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ وہی آخری زمانے کی جو جنگیں ہیں ان میں اور یہ جنگیں جس طریقے سے ہوں گی جس طرح سے غلبہ اسلام کا ہوتا چلا جائے گا اس میں ایکسچینج کا معاملہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا ایکسچینج تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر کہ دو برابر کی قوتیں ہوں اور لڑائی جو ہے وہ جھولا جھول رہی ہو اگر وہ غلبہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا تو اس دوران میں جو بھی جو بھی لوگ ہوں گے جو پی او ڈبلیوز ہوں گے جو قیدی ہوں گے ان کے ایکسچینج کا کوئی میرے خیال میں شکل پیدا نہیں ہو سکے گی اس اعتبار سے اس انسٹیٹیوشن کو اصولی اعتبار سے فکا کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر برقرار رکھا گیا اس سے آگے اب آئیے کہ یہاں تو ایک منفی اسلوب میں گویا کے راہبانہ تصور کی نفی کرتے ہوئے نکاح کی مثبت اہمیت بیان ہو گئی کہ وزین احم ال فروج اہم حافظ اللہ علا ازواج اہم اوما ملکت ایمان ہم غیر ملومین کوئی ملامت والی بات نہیں اب آئیے نکاح کے لیے شریعت اسلامی نے اتنا کھلا میدان رکھا ہے کہ صرف چند امور معین کر دیے گئے ہیں کہ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد الفاظ آئیں گے ماورا ظالیکم اس کے سوا جتنی عورتیں دنیا میں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے یہ اس کی وہ ہے تاکہ کہیں کوئی تنگی نہ رہے کہیں اس معاملے کے اندر وہ دروازہ جو ہے راستہ تنگ نہ ہو جائے اس کو کچھ سادہ رکھا گیا ماورا ظالکم یہ کچھ ہے یہ پابندیاں ہیں بس ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ان کو بھی ابھی نوٹ کر لیجئے کہ کچھ محرمات ابدیاں ہیں کچھ ایسے رشتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا اس رشتے دار خاتون کے ساتھ لیکن کچھ محرمات ہوئے جو ابدی نہیں ہیں وہ اپنی ایک خاص حالت میں وہ محرم ہے وہ عورت محرمہ ہے اس سے حرام ہے نکاح کرنا لیکن وہ حالت اگر بدل جائے گی تو اس سے نکاح جائز ہو جائے گا مثلا کوئی مسلمان عورت کسی مسلمان مرد کے نکاح میں ہے وہ ہے اس حالت میں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو جو بھی عدت ہے اس کے پورے ہونے کے بعد اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن وہ ہر رباتے ابدیا ہمارے ہاں کہلاتے ہیں اور انہی کے حوالے سے آج ایک بات نوٹ کر دیجیے گا اگرچہ یہ بعد میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ اصل میں جو محرم کا تصور ہے ہمارے یہاں وہ وہی ہے جن کے ساتھ نکاح حرام میں مطلق ہے اور ابدی ہے حرمت نکاح کی وہی حقیقت محرم ہے صرف اس کے سوا محرم کا دائرہ اور نہیں ہے یہ محرم اور محرم یہ اگرچہ الفاظ بالکل مختلف ہیں لیکن یہ کہ ان کو نوٹ کر لیجئے کہ ان میں ایک گہرا رشتہ ہے کہ محرمات ابدیا کا جو معاملہ ہے اسی کے حوالے سے محرم کون ہے اس کا فیصلہ ہوگا اب آپ ایک ایک کر کے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ سن لیجئے نکاح کی ترغیب جو ہے اس معنی میں اگرچہ ایک آئے آخر میں میں کوٹ کروں گا اس سلسلے میں لیکن اس معنی میں کہ بہت زور دے کر اور شد و مد کے ساتھ نکاح کی تلقین قرآن مجید میں آئی ہو موجود نہیں ہے یہ معاملہ اس کی وجہ کیا ہے جن چیزوں کے لیے انسان کی طبیعت میں زوردار تقاضا موجود ہے قرآن مجید نے اسے ایمفیسائز نہیں کیا مثلا یہ تو کہا والدین سے محبت کرو یہ نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو یہ اولاد سے محبت تو ہے ہی ہے انسان کی طبیعت کے اندر اس کے اس کی سرشت میں موجود ہے وہاں تو بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ضرورت سے زیادہ محبت نہ کرنا اس محبت کے کو لگام دے کر رکھنا لیکن چونکہ وہ محبت اس کے اندر فطری اور طبی طور پر اتنی شدید موجود ہے کہ اس کی کسی مزید تاکید کی ضرورت نہیں اسی طرح قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ضرور کمائی کرو معاش کے جد کرو اس لیے کہ اس کا تقاضا تو موجود ہے پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کو مانگتا ہے ہر شخص کرتا ہے کوئی کسی چلاتا ہے کوئی اینٹیں ڈھوتا ہے کوئی قلم چلاتا ہے قلم کاری کرتا ہے کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے کوئی کرگے پر بیٹھا ہے کوئی کسی مشین پر کھڑا کام کر رہا ہے وہ سب کر رہے ہیں اس کی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں اس اعتبار سے قرآن مجید میں یہ بزمور کس طور سے تو آپ کو نہیں ملے گا کہ نکاح ضرور کرو البتہ حدیث میں موجود ہے تو وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابن ماجہ میں سننے ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے پھر میں بعد میں آپ کو ایک اور جو آیت ہے وہ لیکن آخری درجے میں آخر آخری نمبر پر آئے گی وہ میں بیان کروں گا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے مرد ہے قالت قال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا من سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے میرے طریقے میں سے ہے یہ بھی میری سنت کا ایک جز ہے من لم یامل میں سنتی فلے جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اگرچہ ہمارے ہاں نکاح کے خطبے میں اس پہلے ٹکڑے کے ساتھ ایک اور حدیث کا ٹکڑا جوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پڑھا جاتا ہے گویا کہ وہ ایک حدیث ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں ہمیشہ جب بھی کبھی موقع ہوتا ہے تو فصل کرتا ہوں اس میں کہ ایک حدیث یہ ہے ان نکاح من بن سنتی اور اس کے بعد پھر وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغے بان سنتی فلح سمنی تو ان الفاظ میں تو ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئیں لیکن یہاں بھی اس کا مضمون موجود ہے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے فمن لم یامل میں سنتی فلح جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اب اس سے زیادہ زوردار تاکید کیا ہوگی اس سے آگے بڑھئے فتض وجوہ انی مقاصر و تو نکاح کرو اور اس میں مقصود کیا ہے تاکہ تمہاری نسل بڑھے سے نسل ہو اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کروں گا کہ میری امت کے تعداد جو ہے وہ اتنی ہے انی مقاصر و بےکم بمن کا نزاد فلین کہ جس کو مقدرت حاصل ہے وسعت حاصل ہے مال موجود ہے مہر ادا کر سکتا ہے نان نفتے کی ذمہ داری لے سکتا ہے تو اسے لازم ہے فلین کہ یہ تو گویا کہ پھر سیغے امر ہے اور امر عام طور پر وجود کے لیے ہوتا ہے اگر چیسٹے باغ کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر پہلے بھی آ چکا نکاح ہو منسولی فمن لم یا عمل میں سنتی فلح سمندی فتظم وجوہ پھر امر ہے فنی مکا سے رو بے میں فخر کروں گا تمہاری تعداد پر امتوں کے مقابلے میں ومن کا نذا تول ان جو مغدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے ومنلم یدید اور جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ نہ رکھتا ہو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں بیوی کو لا کر رکھ سکے کوئی جھونپڑی نہیں ہے کوئی سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے کوئی معاش کا ایسا سلسلہ نہیں ہے یا یہ کہ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ پاس موجود نہیں ہے تو فرمایا فال علیہ عام تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے فن نہ سو مل تاکہ اس سے جو شہوت کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ شہوت اگر زور لگائے اور جائز راستہ موجود نہیں ہے قضائے شہوت کا تو انسان کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے تو اس کے زور کو توڑنے کے لیے